سیدا کیریما فرمایا تا کہ اسماعیل نے کہا کہ اے اللہ تم نے ان کو سورہ قالا ندى رب اذهب عنا بئرنا لقد قلنا لسمائك هذا رجان الذنوب كما ولدتهمه بابک محمد بن يوسف راتا سنه صبح ان رسول نبي هذه نادرة قال قال اور بولانے افضل رجاء کرنے والے ذکر کی صدا حال دے۔ ن ذکر اگلے قراموں پہ بندے حال جدا بھیجیں بھی بالشدن کی وکایتی کہ چرپاہ احمد بھیجے کہ او دا۔ اور دا او دفعہ دے او یا کفارہ قوم مساکین۔ تاکہ فارہ دا چتا مسکیناں دے زیادہ سے مصابیل ہو جی۔ لب تک ذریو مساکی نہ کام دریو جی تنور مساکی نہ کام ترہ کامر کیچاتے گرو جین شرے بن عبد زارکا مساوی تواد مساکی نسر روجی دے مساوا دے سرے تومر مساکی نہ توام وہ دھاگم اور کے کچرے دلا نو بے گرو جین چ کیندو مساکی نہ گزیو کیندرو جین چ شکو مساکی نہ دےوان سب گرو جین چ اللہ فوجاذ الانتقام وحل لكم صيذ البحر وتعالهم تعالی لكم حلال الطعام والشراب الحرام والطعام مسید بنا مہاراجا بل مہاراجے نہ او کم تعام اگراتی بلا معارجی حافلشی دریاب کنی وچی یا دریاب پلی چفاکی بارترہ اگر لی جا جا فکر نغی تعام دی وحضر لکم سیدو البحر ما حصنا بالمعارجا و تعاموه ما حصنا بلا معارجتن مطعال لکم دفعر شدیثا اینا آیات مناصب سامو مطابق شروع حدیث و شروع ذیناو دی لیکن صحیح صاحب صاحب آپ ٹھوک تفصیلات محرم چاہیے فرا کے جائز دے ان محبوز غیر حاصل دار چیز کی خلاف چیز دا محرم دارا دا دا دا دا دا. امام رحمت اللہ او تا مروی دا دسماں در ہونا اللہ بن عبد الحسن اللہ نے عمر ہونا ان محرم دے فار فارق سے مت لکھن تے نے کار کڑے وی او کدہ کوئی چار منے کار چھائی وی او کدہ کیہ تارخ نہیں مینا فر روان روات ما نے کہ نے بیل سانتا سانجے سمندھ کار پیش کا غوانت اس وہ ان محرمن عدم اخذ احرام او دے دے دا, احنا او دا, جدا ہا دا جی کم کار دا محرم نی بھی کار مسلک موجود نہیں ہوئی دا, دا, دا, ہو دا, دا, دا شواتی و سفر قید ذکر کی تعلیم دے کیاار علاق مانع نظام محرم دے انی اتنا لگا لگا غیر محرم نیپ کی جلاکار دے دا کو دا دانیت محرم دے گنے دے شافی محرم دے تو تلمیذ کی تفصیل برابر انشاءاللہ ما علم یصدقوا تاثر فر حدیث الفاظ داری تاثر فر ہلال ما علم یصدقوا شافی از مالا حدیث کی جس صاف نیت پہ کی نوش ہوئی نیت بے حرام سے زندہ والی ہیں احناف کے لام دفر توکیل دیتا کہ نام دو فر دعلاج لاج لاج دو فر ما علم یصدق نبی امرکم و اتادکم مدارج زمانہ اللہ او تعالی اپ چیدہ کمالہ ہیں واقعات ابو قاضی مخاریف رضی اللہ عنہ ما دا سمعنا در اگیدہ قیادت اعلام تعالی جنوں کو دام کیا تھا جلال تقیل رضی اللہ عنہ نے کہا تو یہ اس طریقے کا جماع دا انہوں نے کہ نبی علیہ السلام وکیل وگردہ وفاظ شرابان اشتریتو لہو یا بیتو لہو اندہ اللہم لیتوکیل دے انہی بی امری ہی امر میں دا شایباق صلی اللہ علیہ وسلم دتا فا امر میں خلق کروں لکن امر دے مالا من صد لکم انہی لعمر کم چی ساتھ رفا امر سایا ساتھ رات کو جس لگے مانا دارا او قدام مالا کشوافی چواہلی اللہ بکلاتو دا واقل خلاف رلی اقبودا چکار دا ظاهره چنيت نکلا تي مرغييو کي كن دا ظاهره او نبي رسول سلام دا ديم وجه دار کي نبي رسول دا غنيته بوستون او کلا دا دينينا چني کلا حق به تاسو اشاره کړ دا دلالت کوي لاکي ویننا د تو ابو کلا جتا نه تي کڑے او کنه وکړي نو دې ټولو مور ته پوښو کچ اشاره تاسو ست دلالت اوسان هغه ویندا دا پوڅو دې کلا ما تاسو کې دينيت کلا وکنه او مراد جنت محارم نه نه دا حنا په شوافه دامه کې تا چاهي نیت احنا فرید محرم نوی اذا واقع ہے دلیل دولان احنا فرید ہے اسے معلومی کنا یہ کہ انداز ہے او دمام اماری فروایت رسکم امراروان جا حقی بانی سلال دوشکی احنا فروایت رسکنہ ادلو یو قالو عدلو مثلن اذا قسلت فتن عدلن حاصل دارا فرق ما بیند عدل او عدل کی او دا حاصل دو فرق دمام اخاری دو قولن مصطفاعد داری یہ عدل بالفدحہ دے بل عدل بالکس مساو شہر وزن مساو شہر وزن سے کچھ بار کیجیے غلط نہیں بے خود ہی بھی بھی بھی بھی کی کن. جی. جی. مساو سے یہ نہ قواعد دار کا قیامت دا ابعاد مان کہ جعل الله الكعبۃ القیامت ترا جعلت قامت الحراۃ قیاما للناس دا ابعاد مان کہ یہ یعنی کعبہ اللہ کا نور سبب دم اع صحہ گزر خان کو معاش, خلق و خلق و معاش دا امور دین معاش دا امور دنیا پہ قائم کر مکو تے کہ کعبہ موجود ہے تنظیم خلق کو صحیح کہ کعبہ نشورال نظام دنیا دمور دین پر خاصا امور دین ابو الحساب کا باب مانند کہ کعبہ موجود ہے اور کے دن مثلا نظام امور بھی باقی ہوئی کل کعبہ اور اعلی سلام نفس سبقتاں بلا اورانی مکی دیجیو گٹھے گٹھے میں جگہ بڑا ہے کعبہ نظام دنیا امور بڑی بڑی ان کا ہے معاملات جان اللہ القعبۃ الحرام قیااما لللہ اگر یاد نہ رہا دلالت کی صورتان عام ہیں منгали کری کار من تابعین اجناس ملاحظہ اس کی عید اور دیکھیں اتنا اسوتے ہاتھ تمام بندہ رہا ہے نا تعالی یہ حضرت کہ معذ العید الخمالون ساوث رہیں تمام کریں ثم الذين كفروا بربهم يعذبون ابا تشارک ثم الذين كفروا بربهم عدونا درا الله فضلت مخلوق مساوئ کی دارات ہیں جنہوں نے عذ اذن مثالی اور یاد تمام نے اللہ مقامات بہشک ان تل قاعدیا بو مل هزار ما افلازم ما پاکات حجیبانی کم چی بادروات کل قد واقعت روات نے عام عمرۃ الحیۃ وزل زبل فز ذکر کہ اس نے دا وقعت واقع قد قام کا قذبیوا تکن شغلم کارو احرام اصحاب ولم یحرم مرغرو دا قضا دے احرامتان پر پر دے احرامتان دا, دا, دا دے چھ کالے سنگ دے احرام تے دیکھو اپاکی دی اب اگے رات میرے کی جے می فاطمہ بہری تے فاکیل تے احرام مختفا ذکر جب وہ قذاذر نہ ہو نبی رحمت علیہ کریہ کو باذکاربانہ جامیہ صدقات صدقات غریبنے کے لیے مقصد الدخول الالمتن رستہ نبی رحمت علیہ روان شو بے وسمیناؤں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں کا اور مقصد الدخول الالمتن میں کاحرام حبتہ مانہ عظیم کے مقصد الدخول مکی تی اور حج و عمرہ فنان اور دیکھو قناه اخذ الصدقات تنے نبی علیہ سمجھے دخول دخول خبر حالت حالت تجاوت صاحبار نبی خبر فلانی خبردار کی دا خبر دا دے دے دا دا نبی مقام کی جامع ہے وہ حملہ کریے ترجیح سے نبی نے صرمتے ہوئے نے تیذا حالت ہے اللہ کے سر کا چلا چھ حالت وعلیکم خمیر کو دے اور سنور مرگی مستقل نہ چاہتا نہ اور حالت معلوم سے تعامل نبی نبی سامری کے جزرات مستذقہ من کذا معلوم ہے کہ داخلے وال امور محدلے وال امور کے بین نبی نے امرغن فرض اخذ اخذ کو پال نبی نے سامری کو اور صدقات کی تو علامی یعنی ترجیح ہے مگر وترچ دی کرے با تاین لبے زمینه سام سے مداخلنے میں کار ملاوش نہ دے پر سیل بچے جی اگر ہر کوئی بھی داخلنے کی پابیمانی احرام زمینه قاب لازم نہ دے داوجا ولم دا يحرم محج سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لا و ينفره اور وہ کلاس نبی علیہ السلام کا چی دشمن دشمن دےو جہاد کی در پر کسے داخل فن نبی صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز صاحب دیو لے کو ان کی تصاعد کے داخل حالات پر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب حالات ما ما او بینما آنا معاو صحابه ابو غدادوی صد مرکروسم یود حقو بعضو رمبعضا خاندن بعضو بعضو تا فنظرم تما قدر فیضان ابی حمای آغی حمای رو عشنی تلیو پس تینے ویدتا خلمند کی خاندن محلوم اداشت اگر باقم نفس تحق داد دلیل ندے کو مؤمنان دے او سبب قارد دلالت ندے فنظر فیضان ابی حمای رو عشنی زمین رو فہم ان کلمہ ہم لوک لکغمان فتاعہما ہوا, ہوا فر زمان پاس بقتہ فز میں کے نہ یہ حرکت نہ ہوتا وجععده ثابتن علی مقامی ما نزد بس بتہ جعلته ثابت علی مقامی ملش خلکہن حرکت نہ بہم دو مقصد نہیں مل لوذت حضرت مزید چلا شدار ثونی سے کہ الیق سمہ تام تو بہم یادہ چے متعال کو تنبار کو ہمارو کو وقتهم هم بولدكي وقتما يا وقتهم في الذبح والقتل يا وقتهم في الحمل اوللكي وابوي منساسات وابن ولد وابوا اي ينيني تماران ابداه الجما سواركم من لحم وفشينه مغيره ذو كتيخ كاجيو دلارد زبارت حيكو دشمن النبي الرسول مكرا وين زمان ان لا من با منقصي السلام لو النبي بتلبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رفع برز کی فرسی شاون نو تاثیر شاون ما طلبت النبی تھے اپ سے تیز صلی اللہ علیہ وسلم اور کرو کرتی تیز کاو اما اثر شاون فیومذلکین پہ پڑاؤ کی زار داری زار داری و ان لم یدرک الذار شاول ذنی مقام ادم یدرک الذار شاول ذری اگر کرشی من دے واں مندل تا تا مصافت اما مندل ذری کی مقام کی اس اس برام اے نورین معفوذ راجہ حلال <سؤال> وہ قالوا سقیا ارانکوم کے لیے سقیان وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل دار عمر صاحب نے کہا اپکیا رسول اللہ نے اہل کا انا حباب کاتہون علیک السلام دا ورگی پتہ سلام میں اور اعاذ السلام ورحمۃ اللہ انتم کتو ان صبر قائد وہ ایرادوں ایقت تو چفاد بھی منک استانا فان ترحم صحیح صادیت رسول اللہ بی ذات کو سموت ا سب احمار دا معلوم دا ہے کہ محرم دا دلیل دارے. دا رہی ہے محرم دا فارا فراغ دا وقتی دا قار جائز ہے چکلت دا باقبلہ قار کر یا گلالت موجود نہیں قوطینا قوم محرمین تساو قلوب وهم محرمون قوطی و محرم دا جوز ہے جائز ہے بابا نزاد قال محرمون دایا فجا خیقو وغتین الخلال وفی حدثنا زائر ان غبیتت نالی مبرکہ اللہ وہاں کبھی ذکر گئی ہے نزاد قال کہ وہاں تصرر جو احاذیس کرنے کے بعد پسار سند سند بیل لے ترجمہ بیل لے پسار محضر ندے تلکیوین محرمین قالرہ او خان دی او حلال پیشنے دا سبق تا فرمت تا حاصل دارے دا, دا فغد دلالتی منحیہ کی اشارتی من منحیہ کی, من کی انداخل ندے نفس ذہن کی فاغیبان حلال پیشنے دا داخل پیشنے دا داخل پغام کی او فضلات و بشارت خبر نہ دشمن جماعت پتہ رہا تھا اے مان نے کی خبر ہے سارے کے ہمارے واجب کا جالا باد میں داخل باد میں کھڑا جاتا فرایت عامل قالین فرتا پتہ تو فاج با تو بچا بچا ہم تم باللہ عین فاجل امنو سمالہ میرا کلٹرنگ غلطی نہ ان کا تھا اور جو برابر اشاور راتل عرب جو خلاق درجل میں نے تو رہیں جو ویلے فقل اللہ انا درک رجب غصلا کرت تو بھی پیچھے رہنا تو قابل متا ہے نا مشذنی مو اور قابل والله قابل سجا خلاق درجل سما دادی فخذیا رسلا ہمارے <Sess> <Sess khi>